مختلف معاملات میں زیادہ ثواب کمانے والے جو اعمال ہیں ان کے لیے جو زیادہ ثواب والے اعمال ہیں ان کے لیے عام طور پہ مختلف ایام اور مختلف راتیں بیان کی جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ شب برات کی بات ہوتی ہے شب معراج کی بات ہوتی ہے اسی طرح اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں اب جیسے شب برات میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالی رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر مغفرت کے بے بہا دروازے کھلتے ہیں اور پھر آواز لگتی ہے کہ کون ہے جس کو مغفرت چاہیے کون ہے جس کو وغیرہ وغیرہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ مخصوص راتوں میں زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور اس قسم کے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم کسی کو عبادت کرنے سے کسی بھی دن خاص دن مخصوص دن روکنا مناسب نہیں سمجھتے لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے زیادہ اجر کی خوشخبریاں دے رکھی ہیں کہ چونکہ انسان کو زندگی کا تو پتہ نہیں اگلے لمحے کا پتہ نہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کریں ڈھالیں مس مثال کے طور پر جب ہم نے کہا کہ جی اللہ تبارک و تعالی رات کے تیسرے پہر نظول فرماتے ہیں اسمان دنیا پر حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی ایک رات کے لیے مخصوص نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی روزانہ ہر رات کو اسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. اس دن بھی کریں ظاہر اگر باقی راتوں میں ہے تو اس رات میں بھی ہوگا لیکن یہ سمجھنا کہ صرف ایک رات یا دو رات یا فلاں رات یہ کام ہوتا ہے اور باقی سال میں نہیں ہوتا یہ تھوڑی غلط فہمی ہے اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اس میں مسلم شریف کی صحیح حدیث موجود ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے آدھی رات کا قیام کا ثواب ہے جیسے آدھی رات مسلسل اس نے نماز ادا کی نوافل ادا کی اور جس نے فجر کی نماز جو ہے وہ با ادا کر لی تو وہ ایسے ہے عشا یعنی کی بھی کی اور فجر کی بھی بات کر لی تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کیا ہے اب ظاہر ہے کہ جو لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے نماز ان کی بھی ہو جاتی شرعی طور پہ لیکن جماعت کے ساتھ نماز کے جو فوائد ہیں جو فضائل ہیں جو ثواب ہے جو انعامات ہیں وہ بے بہا ہیں اور اگر عشاء اور فجر ہم نے کہا اس حدیث کے مطابق اگر ان کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو ساری رات کے قیام کا ثواب ہے اچھا یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے ہمارے کچھ دوست ایک بڑی عجیب غلطی کرتے ہیں ہمیں کئی ایسی حدیث مبارکہ ملتی ہیں کہ یہ آپ کام کریں یا یہ آپ پڑھیں یا یہ آپ تسبیح کریں تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا یا آپ کو مرے کا ثواب ملے گا یا آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب حج کرنے کی ضرورت نہیں رہی یہ غلط ہے ثواب ملنا اور بات ہے اور اس سے جو چیز فرض ہے اس فرض کا ادا ہونا جو ہے وہ اور بات ہے دونوں ایک بات نہیں ہے اسی طریقے سے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ ساری رات قیام کا ثواب ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ساری رات قیام نہ کریں ثواب اور چیز ہے اب جیسے قرآن مجید ہے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر سورہ الاخلاص ایک دفعہ پڑھ لیا جائے تو ایک تہائی قرآن مجید کا ثواب ہے اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم تو روز تین دفعہ سورہ الاخلاص پڑھ لیا کریں گے روز ایک قرآن مکمل ہو جائے گا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے استغفر اللہ قرآن کو مکمل پڑھنا جو ہے وہ اس کے حقوق میں شامل ہے ہم یہ پہلے کئی بار بات کر چکے ہیں قرآن کا پڑھنا قرآن کا سمجھنا قرآن کی تعلیم کرنا پھر قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرنا اور اگر ممکن ہو تو قرآن کو حفظ کرنا یہ سارے اس کے بنیادی حقوق میں سے ہے قرآن کے اگر تین دفعہ سر الاخلاص پڑھنے سے قرآن مکمل کے برابر ثواب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی ضرورت پھر بھی اپنی جگہ قائم رہے گی اگر کوئی ایسا ہم نے عمل کیا ہے جس کا ثوابہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے برابر ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ حج جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا وہ اپنی جگہ فرض قائم ہے مثلا کہا گیا کہ اگر اس طرح سے فلاں موقع پہ اگر نماز پڑھ لی جائے تو اتنے نوافل کا یا اتنی نمازوں کا ثواب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی تھی تو اب ان کو قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ثواب حاصل ہونا اور بات ہے فرضیت کا پورا ہونا اور بات ہے حق کا ادا کرنا اور بات ہے یہ سب باتیں جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں اچھا اسی طرح زہر سے پہلے چار رکعت جو پڑھی جاتی ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے انسان نے تہجد پڑھ لی ماشاء اور یہ حدیث بےحکی شریف میں ہے اور حسن آج جتنی حدیث ہم پیش کریں گے اس میں سے کوئی بھی حسن سے کم درجے کی نہیں ہے یہ سب یا صحیح ہیں اور یہ حسن ہے تو زہر سے پہلے کی چار رکعت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ہے اسی طرح ابن ماجہ میں اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ زہر سے پہلے ایک سلام سے چار رکعت پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پھر ابو داؤد شریف کی ایک اور جو ہمارے پاس حدیث شریف ہے اس کے مطابق یہ رمضان میں کے معاملے کے میں ہے کہ اگر نماز تراوی با جماعت جو ادا کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے پھر احمد میں اور دارمی میں حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ جو شخص ایک رات میں سو آیات پڑھ لے اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب ہے اور سو آیات کئی ایسی صورتیں ہیں ہماری چھوٹی سی صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں سو آیات پوری ہو جاتی ہیں اگر ہم ان صورتوں کو یاد کر لیں اور رات کو عشاء کی نماز میں فرض کرنے وطر میں پڑھ لیتے ہیں یا کسی سنت میں پڑھ لیتے ہیں تو نماز میں اس کو پڑھنے کا جو بے بہا سواب ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے اور ساری رات قیام کا ثواب جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم مسلمانوں پہ ایسا خاص کرم کیا ہے کہ چھوٹی چیز چیزوں کے اور چوٹے چوٹے کے بدلے ایسے ایسے عظیم قسم کے انعامات ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے ہیں کہ ہمیں تو وہ ٹھیک ہے کہ ہمیں مخصوص جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ بھی کرنے ہیں للت القدر کا ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے للت القدر میں ہمیں جاگنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں للت القدر میں ہمیں رات کو قیام کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ سارے سال میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنے مواقع دیے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ بھر سکیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین سے آسمان پر ہو جاتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ اخلاص کے ساتھ بندہ کہتا ہے پھر اسی طرح سورال ملک کے بارے میں ابن ماجہ شریف میں ہے اور ترمزی شریف میں بھی ہے کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں تیس آیات ہیں اور وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کی بخشش نہیں ہو جاتی تو روزانہ رات کو سورہ ملک جو ہے اس کو اگر ہم آدت بنا لیں کہ ہم اس کو پڑھا کریں تو ہمارے لیے تو شفاعت قرآن کی سورت کی موجود ہے یہاں پر مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب کسی کا حزب حزب جو ہے وہ تقریباً قرآن کا ایک حصہ سمجھ लीजिए ساتواں حصہ کہہ لیں جو ایک رات قیام میں پڑھا جاتا ہے سو so وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا حزب جو ہے وہ مسلم شریف میں ہے یا اس کا کچھ حصہ سوئے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا ہو اور اس نے اسے نماز فجر اور زہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی کو پڑھا تھا بخاری شریف میں آیا سور البکرا کے حوالے سے جب ہم قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اس میں بھی ہم نے پیش کیا تھا کہ بخاری شریف میں ہے کہ جو شخص سور البکرا کی آخری دو آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے اس لیے رات کو آخری دعا یاد اور آخری دو آیات یاد کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آخری دو آیات اگر انسان جو ہے یاد کر لے روزانہ رات کو پڑھ لیا کرے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کافی ہے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ قیام اللیل سے یہ دو آیات جو ہے وہ بھی کفایت کر جائیں گی یہ بھی کہا گیا کہ شیطان سے بھی وہ کافی ہو جائیں گی یہ بھی کہا گیا کہ آفات سے بھی کافی ہو جائیں گی اور یہ بھی کہا گیا کہ سب چیزوں سے کافی ہو جائیں گی نبی رحمت رحمت اللہ اپنی شرح مسلم شریف میں یہ بات کہتے ہیں ابو داؤد شریف میں آیا اب ایک اور بڑی دلچسپ بات سب سے آسان اس سے زیادہ آسان تو کچھ ہو نہیں سکتا یقیناً مومن اپنے اعلی اخلاق سے روزہ دار اور تہجد ازار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے صرف اخلاق اپنا آپ نے اچھا رکھنا ہے سارا دن اپنی زبان کو قابو میں رکھیں بد زبانی نہ کریں بد نہ کریں اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اچھے الفاظ کے ساتھ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کریں اگر ہم نے کسی کو کسی کی بد کو روکنا ہے اچھے طریقے سے اس کو روکیں اگر کسی کو بد مذہب ہے اس کو ہم نے سمجھانا ہے کہ تم بدمذہب ہو اچھے طریقے سے آپ کریں کیونکہ یہی قرآن کی تعلیم ہے یہی حدیث کی تعلیم ہے تو ابو شریف کی حدیث میں ہے کہ مومن آلہ اخلاق کی وجہ سے روزے دار کا درجہ اور تہجد تو جو شخص روزانہ اپنی عادت تمام دن اچھے اخلاق کی بنا ڈالے اس کے لیے کیسے ثواب ہیں یہ آپ اسی زندہ لگا سکتے ہیں پھر اسی طرح دین ہمارا جو ہے وہ خدمت خلق پہ بڑا زور دیتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بیوہ عورتیں ہو گئی مسکین ہو گئے ان کے لیے جو کوشش کرنے والا شخص ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور مسلم شریف کے اندر آیا ہے کہ اسی طرح جو رشتہ داریاں توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوتے یہ بڑا اہم نقطہ ہے ہاں اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کئی بار ہم رشتہ داری توڑتے نہیں ہیں لیکن پیچھے صرف اس لیے رہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے عام بھی بات کرو تو بد کلامی بد زبانی میں پڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر بات نہیں ہوتی تو ہم پیچھے رہتے ہیں اس سے ہم قطع تعلق نہیں کر رہے ذہن میں یہ رکھیے گا تو رشتے جوڑنا جو ہے اس پہ صلا رحمی میں رشتے جوڑنا بھی شامل ہے مسکینوں پہ رحم کرنا بھی شامل ہے بیواؤں کی مدد کرنا بھی شامل ہے ان کی مدد کی غرض سے اس راستے پہ چلنا شامل ہے بخاری شریف میں جو حدیث آئی ہے صلاح رحمی کے حوالے سے کہ کسی کام کا بدلہ دینا صرف صلاح رحمی نہیں ہے بلکہ صلا رحمی جو کرنے والا شخص ہے جب اس کے ساتھ صلا رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے تو وہ پھر بھی صلا رحمی کرے یہ کوئی شخص ہے جو سلا رحمی والا ہے بخاری شریف میں آتا ہے کہ جسے یہ پسند ہو, اس کے رسک میں کشادگی ہو جائے اس کی موت کو اس سے دور کیا جائے تو سلا رحمی کرے ابوداؤد شریف میں تٹ شریف میں آتا ہے کہ جس نے یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا یہ اس بہت بڑی ایک اور ایک خوش اخلاقی ہمارے لیے تھی بہت آسان نسخہ تھا ایک اور بڑا آسان نسخہ ہے جس نے جمعہ کے دن اپنے سر کو دھویا غسل کیا مسجد میں جلدی آیا اور پیدل آیا سواری پہ نہیں آیا ظاہر جو زیادہ فاصلہ ہے اس کے لیے تو مجبوری ہے اب اگر یہاں سے کوئی دس کلومیٹر سے آ رہا ہے تو وہ ظاہر پیدل آنا اس کے لیے مشکل ہوگا بہرحال امام کے قریب ہو کر بیٹھا غور سے اس نے سنا لغ بات سے بچا اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزے اور ایک سال کے قیام کا ہے کتنا آسان نسخہ ہے اللہ نے اتنے آسان چھوٹے چھوٹے نسخے ہمیں دیے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم اپنی زندگیوں کو زندگیوں کو جنت بنا سکتے ہیں موت کے بعد جنت کا معاملہ تو ہے ہی اللہ اس میں امام بحکی رحمت اللہ علیہ نے بات ارض کی کہ ظاہر غسل میں سر بھی دھلتا ہے تو پھر سر کو علیحدہ سے دھونے کا کیوں کہا گیا یہ بڑا اچھا سوال ہے تو امام بحکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں لوگ جو ہیں وہ سر میں تیل لگاتے تھے اور تیل کے ساتھ ایک خاص قسم کا پودا استعمال کرتے تھے اس لیے پہلے سر کو دھویا جاتا تھا بعد میں غسل کیا جاتا تھا تو امام بحکی رحمتہ اللہ عالیہ نے یہ بات بیان کی تیل تو ہمارے یہاں ہم اکثر لوگ کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ ہمارے شہروں میں تو رواج نہیں رہا ہم شیمپو کے ساتھ سر دھوتے ہیں اور تیل لگانے سے دور ہیں حالانکہ تیل لگانا ویسے تو سنت بھی ہے الحمد اور بہت سے بہت سی ذہنی خشکی اور ذہنی بیماریوں کا علاج بھی ہے اگر تیل لگایا جائے لیکن یہ ہے کہ ہمیں مناسب یہی ہے کہ حدیث کے مطابق ہم پہلے اچھی طرح سے سر کو دھو اور پھر باقاعدہ وصول تاکہ اگر سر میں ہم تیل لگاتے ہیں تو وہ مان پھر اسی طریقے سے مسجد میں جلد جانے کی بات ہوئی ہے اور حدیث مبارکہ میں قربانی کے حوالے سے بھی ہے کہ جو بالکل اول وقت میں آ جاتا ہے اس کا ایسے ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی ہے دوسرے وقت میں آتا ہے تو اس کا مطلب جیسے اس نے گائے کی قربانی کی ہے اس طرح سے ایک طویل حدیث ہے یہ ہم نے ایک دفعہ پہلی بھی بیان کی تھی تو اول وقت سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم کم سے کم جو خطبہ ہے جو بیان ہے جس میں دین کی تعلیم ہو رہی ہے جس میں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم اس کو ضرور لیں پچھلی مشن میں ہم نے بات تو کی تھی کہ اس کے اندر زیادہ فضیلت تو اس بات کی ہے کہ ذرا ذرا پہلے آ جائے اور کچھ نوافل ادا کر لے یا قرآن مجید پڑھ لے یا ذکر کر لے یا اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کچھ قضا نمازیں باقی ہیں ان قضا نمازوں کو پورا کر لیں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ مکاتب فکر ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جو قضا نمازوں کو نہیں اس طریقے سے تسلیم کرتے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قضا نمازیں نہ کرو لیکن دو دو کر کے نفل پڑھتے جاؤ اور وہ قضا کے برابر ہیں ہم ظاہرہ کے قضا نمازوں کو مانتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں قضا نماز پڑھنی چاہیے لیکن جو لوگ نہیں ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ بالکل نماز جو چھوٹ گئی وہ معاف ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ دو دو کر کے نفل پڑھتے جائیں کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ نمازوں کی جو کوتا ہی کی ہوگی وہ ہمارے نوافل جو ہیں ان سے اللہ تبار مطالعہ پورا کرے گا تو ان کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نوافل قصد کے ساتھ دو دو کر کے پڑھتے رہیں گے پچاس پڑھیں سو پڑھیں دو سو پڑھیں ہزار پڑھیں روزانہ پڑھیں تو وہ ہماری قزا کے بار کے مقابلے پہ جو ہے وہ آتی جائیں گی لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے لیکن ہمارے مان نہیں ہے کہ جو نماز چھوٹی ہے اس کو پڑھنا چاہیے نماز چھوٹ گئی ہے تو تم بعد میں ادا کر لو تو اس حدیث سے ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں باقاعدہ پڑھنی چاہیے جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آنے سے متعلق ہدایت ہے اس کو اگر دیکھا جائے اس پہ عمل کیا جائے تو بنیادی طور پہ جو ثواب ہیں وہ دو اجر ہیں دو ثواب ہیں اگر مکمل حدیث دیکھی جائے ایک تو یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرانی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو خیر کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے مسجد میں گیا اس کو ایک مکمل حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے تو آپ دوباب اس حدیث کے مطابق خاص طور پہ وہ جو بیان شروع ہونے سے پہلے تشریف لے آئے انہوں نے بالکل افضل وقت سے بیان سنا تو اس حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک حج کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا فضل الحمدللہ ہم دش یہاں پہ حاضر ہوئے اپ کے ساتھ ہم نے دین کی بات شروع کی اللہ رسول کی بات کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی انشاءاللہ اس حدیث کے مطابق ہمیں ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بخاری شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جو اوور وقت میں آیا گائے کی قربانی کے برابر ثواب ہے جو تھوڑا سا ٹھہر کے آیا پہلے اونٹ کے بارے کی برابر قربانی کے برابر ہے تھوڑا سا جو دیر سے آیا اس کے لیے گائے کے برابر ہے اور دیر سے آیا اس کے لیے بکرے کے برابر ہے اور دیر سے آیا اس کے لیے مرغے کے برابر ہے تو اللہ تبارک مطالعہ نے ہر ایک کے لیے ثواب کا کوئی نہ کوئی ذریعہ رکھا ہے یہ نہیں کہ جو ذرا زیادہ دیر سے آگے اس کو ثواب حاصل نہیں ہوگا ہاں یہ ہے کہ ثواب میں تھوڑی سی کمی ہے اس کو اونٹ کی قربانی میں مل... کا ثواب مل رہا ہے اس کو ایک مرغے کی قربانی کا ثواب مل رہا ہے یہ حدیث ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی اب ایک بہت ہی کمال کی ایک حدیث آپ کو پیش کریں نسائی شریف کی حدیث ہے ہم میں سے ہر مسلمان کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ کاش ہم ہمت پکڑ سکیں اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اس میں توفیق دے کہ ہم تہجد گزار ہو جائیں خواہش ہر مسلمان کی ہے چاہے وہ نمازی نہ بھی ہو تو اس کے دل میں کسی نہ کسی کونے کودرے میں ضرور ہوتا ہے کہ اب نماز کی بھی پابندی کریں ہاں اور تحجد بھی پڑھیں لیکن ہر آدمی ہر شخص ہر خاتون ہر بچہ ہر بچی کچھ کی نیند بڑی گہری ہوتی ہے نہیں کر پاتے ایک آدھ دن کر لیتے ہیں دوسرے دن نہیں کر پاتے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے اس دین پہ قربان جائیے اس دین پہ جو اپنے بستر پر آیا اس نے نیت کی کہ رات کو اٹھ کر وہ تحجد پڑھے گا اور اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ نہ اٹھ سکا یہاں تک کہ فجر ہو گئی اس کے لیے وہی وہ لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی اللہ اکبر اور نیند جو ہے وہ ایک طرح کی اللہ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گی بہت بڑی بات ہے ہمارے آپ کے لیے سب سے آسان معاملہ کیا ہے کہ روزانہ رات کو اللہ سے دعا کر کے اور یہ نیت کر کے کہ یا اللہ مجھے اس میں توفیق دے میں تاجر کے لیے اٹھوں گا اور میں میرا ارادہ ہے کہ میں رات کو جس وقت اٹھوں گا بھلے دو نفل پڑوں میں دو نفل ادا کروں گا اب اگر واقعی نیند کا غلبہ ہو گیا ایک تو ہوتا ہے نا کہ آنکھ کھل گئی اور بندہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ اچھا है ٹھیک ہے وہ ایک سستی ایک وہ اور معاملہ ہے لیکن اگر واقعی نیند کا غلبہ ہو گیا تو اللہ تبارک وطالعہ نیت کو عمل کے برابر جو ہے وہ ٹھہرا دیتا ہے پھر مسلم شریف میں ہے کہ اسی طرح ہمارے یہ جو بہت سے جو ہماری فورسز کے بھائی ہیں جو سرحدوں پہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اگر اپنی نیت درست رکھیں دے کہ بات نیت کی ہے اور بات ارادے کی ہے اگر ارادے میں چیز شامل نہیں ہے جیسے روزہ ہے صبح اپنے روزہ جب رکھنا ہے نیت آپ کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں ارادے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی کے وہ الفاظ ہوں وہ الفاظ تو ویسے بھی شرن کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ بے صا مد نو شہری الرحمدان یہ کسی مستند حدیث سے نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہے لیکن ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں نہ پڑھیں آپ آپ نے نیت کرنی ہے آپ نے نیت کی نیت کے بغیر آپ روزہ رکھ لے روزہ نہیں ہوتا یہ ایک بڑا اہم نکتا ہے اس لیے درست نیت کے ساتھ اور درست ارادے کے ساتھ ہمارے بھائی جو سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں ایک دن ایک رات سرحد پر پہرا رہنا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مہینے کے روزے رکھنے اور قیام کرنے سے بہتر ہے قیام کا مطلب تحج اور اگر اس عمل کے دوران وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا اور اس کا رزق جاری کیا جائے گا اور وہ قبر میں فتنوں سے محفوظ رہے گا تو ہمارے جو بھائی ہیں یہاں پہ ان کے لیے تو بڑی بڑی خوشخبری ہے صرف اپنی نیت درست رکھیں ارادہ درست رکھیں اپنے ارادے اور نیت میں اس چیز کو شامل رکھیں کہ ہم جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ہم اپنی جو ڈیوٹی ہے یہ ہم سر انجام دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و نے ان کے لیے اتنا عظیم جو ہے وہ اجر دیا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اس طرح کی بے تحاشہ دادی سے مبارکہ پیش کریں گے جن سے آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کے اندر نہ صرف نیکیوں کے انبار لگا سکتے ہیں بلکہ اس ان نیکیوں کے انبار کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں جو مسائل ہیں وہ آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے ہمارے دل جو ہے توقع سے بھر جائیں گے ہمارے دل جو ہے وہ غنا سے بھر جائیں گے ہمارے دل جو وہ ہر لحاظ سے دینی لحاظ سے جذباتی لحاظ سے امیر ہو جائے گی انشاءاللہ تو اللہ تبارک تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے اذن بخشے اور ہمیں اس میں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ ساری چیزیں سکھا سکیں تاکہ وہ ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کی عادت ڈال لیں تاکہ ہم ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کی عادت ڈال دیں سبحان اللہ پڑھتے رہے الحمدللہ پڑھتے رہے اللہ و اکبر پڑھتے رہے لاہ قطع اللہ بلّہ پڑھتے رہے ہم کچھ نہیں لاہ قطع اللہ بلّہ ایک حدیث شریف ہماری نظر سے گزری ننانوے بیماریوں کا علاج ہے اور اس میں سب سے ہلکی بیماری رنج اور علم ہے بتا ہی دیا سبحان اللہ ایک دفعہ خلوص سے پڑھا جائے زمین سے آسمان تک پور ہو جاتا ہے اللہ نے تو ہمیں ایسے ایسے انعامات دیے ہیں ایسے ایسے تحفے دیے ہیں اس کے باوجود اگر ہماری زندگیوں میں کہیں مسائل ہیں اور ان مسائل کی وجہ سے ہمارے مزاج اور, اور ہمارے طبیعت میں کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یا اللہ کا کوئی خاص امتحان ہے یا ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا ہمارے اعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہم کر نہیں پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں ہمت دے عزت دے توفیق دے صب اللہ خیقت کے ہی سید و مولانا محمدی اجمائی کا یار